مزارات پر جو افراد قوالی سناتے ہیں یا چرس وغیرہ پیتے ہیں اس کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے لوگ اسے تصوف سے تشبی دیتے ہیں اس میں ہمارا مسئلہ کہ یہ بھائی کوئی برامت مانی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب جس کا پہلے میں نے حوالہ دیے احکام شریعت اس میں فرمایا قوالی مزامیر کے ساتھ سننا حرام ہے ڈھول تبلے تاشے جو بجتے ہیں نا یہ یہ حرام تو اب اگر کسی نے قوالوں کو بلایا تو یہ بلانے والے کا ایک گناہ تو یہ کہ اس نے قوال کو بلایا اور پھر قوال دوسرے ساتھ آئے اور جتنے لوگ سنیں گے اس میں یہ سب کے سب گناہ گاروں یہ سب کا گناہ پھر اس پر ہوگا جس نے محفل سجائی اور ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ مزامیر حرام حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں تشریف لے جا رہا ہے کوئی موسیقی کی آواز یا تو کوئی بانسری بجا رہا تھا کیا ہے ایک حضرت صاحبی حضرت نوفل تو انہوں نے کیا کیا حضرت عبداللہ ابن ابا سے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں اور نوفل سے کہا چلتے جا رہے پوچھے آواز آ رہی آواز آ رہی جب انہوں نے کہا کہ اب نہیں آ رہی فرما انہوں نے اب اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکال لیں پھر اس کے بعد فرمایا میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو ایسی آواز آئی تو جب آواز آئی تو حضور نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لی اور مجھ سے بار بار یا عبداللہ آواز آ رہی یا عبداللہ آواز آ رہی جب میں نے کہا نہیں آ رہی تو پھر حضور نے اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالیں تو کس نے پرہیز کیا مزامیر اور جنا موسیقی سے پھر اس کے بعد اس پہ یہ ہوا چلو حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں سن ہاں سے نوفل کیوں سن رہے تھا ادھر حضور علیہ السلام نہیں سن رہے عبداللہ ابن عباس کیوں سن رہے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ نوفل اس وقت بہت بچے تھے yeah. اور عبدالیہ ابن عباس جوان تھے اسی طرح حضور تشریف لے جا رہے تھے عبداللہ ابن عباس بالکل بچے تھے اور حضور علیہ السلام ظاہر کے جوان تھے تو جب بچہ ہو تو اس پر ہے کہ کوئی شریعت کا معاملہ جو ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا تو یہ اس کا تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچا جائے اور یہ مضامر جو ہیں اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی شیخ محقی شاہ عبدالقمح الدی دلوی نے بھی اس پہ پورا رسالہ لکھا اور اسی طرح اعلیٰ فاضل بریلوی کا رسالِ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے میں حضرت معیند الدین چشتی اللہ علیہ خواجہ غریب نواز حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر چشتیہ بزرگوں کے اقوال نقل کیے کہ مزامیر حرام است یہ ڈھول تبلے تاشے یہ جو ہیں ان کا بجانا جو ہے یہ حرام لوگ مانا جانے کہاں سے لے کر کے آگے مارے گھوٹنا پھوٹے آنکھ کہتے ہیں جناب وہ جو سارنگی و تبلا وغیرہ جو نا یہ حضرت نظام الدین اولیا نے جاری کیا تھا اللہ یہ کتنا بڑا بہتانا تو اللہ کے اتنے نیک بندے تھے نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ اور ان پر بہتان باندھنا کہ یہ ستار اور یہ بلکہ شادیوں میں گانے گاتے ہیں کہتے ہیں یہ حضرت نظام الدین اولیا نے لکھے تھے وہ خدا کے بندے ان کو تو وصال ہوئے تقریباً کوئی سات سو برس ہو گئے اس زمانے میں اردو بولی جاتی تھی جو گیت لکھ کے چلے گئے ہمارے لیے. کہ سات سو برس کے بعد شادی میں میرے لکھے ہوئے گیت پڑھو ارے کہیں سے تو فٹ بٹھاؤ بات کو بھائی اردو میں گانے گاتی ہیں اور اگڑم تگڑم سارے کہتے ہیں یہ نظام الدین اولیاء نے رکھے اور وہ اتنے کامل تھے تصوف میں کہ پوری تصوف کی تعلیم وغیرہ حاصل کرنے جب آئے آنے کے بعد ان کی اماں نے دسر خان بچھایا خوشی ہوئی جب انہوں نے کھانا کھایا جب دہی منہ میں ڈالا تو دہی منہ میں ڈالنے کے بعد یہ تو بہت کھٹا ہے فرماچہ کھانا کھا کھانا کھانے کے بعد جا دوبارہ دوبارہ جا دوبارہ تعلیم حاصل کر کے آ اب یہ صوفی نہیں بنا تو وہ پھر چلے گئے اماں کے کہنے پھر بڑے مشاق اور صوفیہ علم سیکھ کر آئے پھر جب دسترخوان پر بیٹھے تو ان کی اماں نے کیا کیا کہ دہی نمہ چونا رکھ دیا چونا دہی سے ملتا ہوا ہوتا ہے چونے کو سجا کر کے دہی کی جگہ وہ کٹورا رکھ دیا انہوں نے کھانا کھایا اور اس کو دہی سمجھ کر کے چاٹ لیا اور یہ نہیں کہا کہ کھٹا کہ اب تو سوفی ہوا اب تو صفیف کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی ایسی لگن رکھے کہ اس کے چونے اور دئی میں بھی فرق محسوس نہ اب وہ تبلہ جاری کریں سارنگی جاری کریں شادیوں کے گیت لکھیں کوئی جھوٹ بھی تکا بولیں آپ مارے گھٹنا پھوٹیں ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو اور ان ساری چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے مضامیر سے متعلق جتنی لیکن اب اس کا کیا کیا میں تو بتا رہا ہوں کہ ہماری اہمیت جو ہے نا تو بہت بری بات آپ کو اچھی نہیں لگے. شادی ہوتی ہے مسجد کا اذان کا احترام ہوتا اب یہ بوڑھے آدمی جو بیٹھے ہوئے نا جنہیں ہندوستان کی کوئی تہذیب کو دیکھا ہو جناب ہندوؤں کی بارات مسجد کے سامنے سے باجا بجائے چلی جائے قتل ہو جاتا ہے بندوق کے ڈنڈے لے کے مسلمان نکل آتے تھے تم میں جرت کیسے کہ تم مسجد کے سامنے ڈھول تبلہ بجاتے ہوئے جا رہے ہوئے جناب ہنگامے ہوتے کئی کئی قتل ہو جاتے اب کیا کریں وہ شاید کسی نے نظیر اکبر آبادی کا آدم آدمی نامہ پڑھا ہے یا نہیں وہ تو, تو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا اب تو شاید ایم اے بی بھی نہیں پڑھایا جاتا ہاں اس نے خوب موازنہ کیا کہ جو کیا کہتے ہیں مسجد میں جاتا ہے تو وہ بھی آدمی ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی آدمی جو جوتے چراتا ہے تو وہ بھی آدمی ہے جو جوتے کو تاکتا ہے وہ بھی آدمی ہے وغیرہ ایک آدمی نامہ پڑھا उर्दू अद उसका बड़ा मशहूर है अब किसको पकड़ेंगे आप जो गा रहा है वो भी मुसलमान है जो बजा रहा है वो भी मुसलमान है जो जनाब ढोल पीट रहा है वो भी मुसलमान है जिसकी शादी है वो भी मुसलमान है निकाह भी मुसलमान पढ़ा रहा है मस्जिद में भी मुसलमान है अब किसको मना करो सारे मुशरफा इस्लाम होगा तो क्या अपनी तहजीब सब छोड़ दिया एक लाना तौर है हम देखते हैं अपनी मस्जिद से موٹر سائیکل میں یا گاڑی میں ایسی ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے جیسے نسٹر پارک میں بج رہے او دم کرتے ہوئے جائیں امام کی کان پڑی آواز مقتدیوں کے پلے نہیں پڑتی بھائی کیا خدا کے لیے اس سے بچو اپنے دل کی صاف ستھرائی کا کچھ پروگرام اور کچھ راستہ نکالو حضرت داؤ تائی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے ان کے قول سے ہدایت حاصل کر داڑی ان کی الجھی ہوئی تھی بہت کسی مرید نے کسی نے پوچھ لیا کوئی ملنے آپ داڑی میں کنگا نہیں کرتے تو فرمایا میں نے سوچا کہ ڈاڑی کو سلجھانے کے لیے اتنی دیر دل کے سلجھانے میں لگا تو اس لیے دل کے سلجھانے کا اہتمام کرو یہ ساری چیزیں دل کو مردہ کرنے والی ہیں اور یہ سب ہمارے نزدیک گنا کوئی چشتی صاحبیاں بیٹھے ہوں تو بہرحال میں نے تو حق آپ تک پہنچا دیا اور ہم کو بچنا چاہیے